اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه فانك تعلم خاينه العيون وما تخفي الصدور او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي و نبی عصر ولاۃ الخیر آمین یار العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم نے گرامیٹیکلی انال کرنے شروع کی ہوئی ہے اور ہم تمام ابواب سے فعل امر بنانا سیکھ رہے ہیں باب فعال سے ہم نے فعل عمر بنا لیا تفیل سے ہم فعل امر بنا رہے تھے اور ہمارے سامنے جو فعل عمر آیا تھا وہ طاہر و طاہر سے طاہر تھا تو ہم نے اس کو دعا میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ اللہ سے یہ دعا ضرور مانگا کرو کہ اللہ مطر کلوی النفاق اے اللہ تو پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے کیونکہ نفاق منافقہ دل کی بیماری ہے اور اس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں مزید آپ نے فرمایا و اور تو پاک کر دے میرے عمل کو من ریا ریا سے ریا کسے کہتے ہیں دکھاوے کو ٹھیک ہے ریا کاری حج معاز بن جبرض جب واپس آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو آپ کی قبر میں بیٹھے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ صاحب قبر سے ایک بات سنی تھی کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے نبی قسم نے فرمایا کہ من سلحی فقت اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا و من سام یورائی فقت اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا ومن تصدقہ یورائی فقت اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا دکھاوا ریاکاری آپ کے بڑے سے بڑے عمل کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. آپ بڑے سے بڑا عمل لے کے آئے بڑی سے بڑی فگر رکھیں اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کریں جباب زیرو آتا ہے تو یہ دکھاوا جو ہے نا اس سے بچنا اور آئی جاتا ہے انسان چاہتا ہے کہ اس حوالے سے وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی نبی سب نے فرمایا کہ سب سے پہلے تین قسم کے افراد کا حساب ہوگا شہید کا عالم کا اور سخی کا تو وہ دکھاوا ہی تھا اللہ تعالیٰ ان کے تمام امال جو ہے وہ ضائع کر دے گا کہ تمہاری خواہش تھی کہ لوگ تمہیں عالم کہیں لوگ تمہیں شہید کہیں لوگ تمہیں سخی کہیں تمہیں کہا جا چکا اب یہاں میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہوں. تو بہرحال عمل جو بھی کرے کوشش کرے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے ہو ٹھیک ہے ورنہ یہ ریاض جو ہے یہ بڑے سے بڑے عمل کو ختم کر دیتی ہے مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ ہے میں نے ایک جگہ پڑی تھی اب اس کی صنعت کیا آیا میں نہیں جانتا کہ حویث کرنی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی العالیٰ جب ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں وسیعت کرے حضرت عمر نے ان سے کہا تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ عمر تجھے اللہ جانتا ہے کہ اللہ تو سب کو جانتا ہے کہ مجھے بھی جانتا ہے میں نے کہا تو پھر یہی کوشش کرنا ہے کہ تجھے بس اللہ ہی جانے دوسرے نہ بھی جانے تو خیر ہے ہمیں ضرورت دیکھیں کیا ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا جانے ایسے ہی ہے نا اللہ جانے نہ جانے دنیا جانے اگر اللہ آپ کو جانتا ہے نا تو آپ کے لیے یہ کافی ہے تو بڑی بات ہے بڑی اس میں نصیحت ہے بہر اللہ تعالی توفیق دے تو اللہ تاہر کلو من نفاق وعملی من و عملی منا ریا اور تو پاک کر دے میری زبان کو من القم جھوٹ سے جھوٹ سے پاک کر دے میں نے آپ کو پہلے بھی وہ سنایا تھا پہلے بھی آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی اس کا مخم تھا کہ کسی نے پوچھا اللہ کے سب سے کہ اللہ کے سن کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہو سکتا ہے پھر سوال کیا کیا مومن بکیل ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہو سکتا ہے پھر سوال کیا اللہ کے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹا نہیں سکتا. پھر ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ انا زعیمن میں ضامن ہوں میں ضمانت لیتا ہوں بیطراف میں جنت کے اطراف میں ایک گھر کی یعنی جسے ہم کہیں گے کارنر کے گھر کی کس کے لیے اس شخص کے لیے جو جھگڑے کو ختم کر دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو جھگڑا ہو رہا ہے حق پر ہے ختم کر دے کہ نہیں یار ٹھیک ہے जो. اگرچہ حق پہ ہی ہو جھگڑے کو ختم کر دے آپ سے فرما مارے ہیں میں جنت کے اطراف میں یعنی کارنر میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے آپ دیکھیں آپ حق میں نہیں ہوتے پھر بھی جھگڑیا ایسے ہی ہے نا اور جب آپ نہیں ہوتے تو یہ حال اور جب حق میں ہو تو آپ چھوڑیں گے کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھر آپ نے فرمایا میں جنت میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے وسط وہاں پہ ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں کس کے لیے آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے جو مزاق میں بھی جھوٹ پھر آپ نے فرمایا میں جنت کے ایگزیکٹو بلاک میں جنت کا جو ایکزیکٹو ہے اس میں گھر کی زمانت لیتا ہوں ایسے شخص کے لیے جو اپنے اخلاق اچھے کر لیں تو اللہ متحر لسانی من القیب اللہ میری زبان کو پاک کرتے چھوڑ سے وہ آئینی اور میری آنکھ کو کس سے منل خیانتی خیانت سے آنکھ کی خیانت کیا ہے یعنی آنکھ جہاں استعمال کرنی ہے وہ نہیں ہو اچھا اس کے ساتھ اپ نے اٹچ کیا بڑا پیارا جملہ فائنہ کا تالم وخائنۃ العیونی اس لیے کہ تو ہی خیانت کرنے والی انکھوں کو جانتا ہے وما تخفی الصدور اور اس چیز کو جو سینے چھپاتے ہیں تو بہرحال بڑی پیاری تو ہے اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں لے کے آئیں کہ اللهم طہر قلبی من النفاق وعملي من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخيانة ان کا تالم ان کا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا بے شک تو تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت, کو یعنی خیانت کرنے والی آنکھوں کو وما تخف اور ہر اس چیز کو جو سینے چھپاتے تو جانتا ہے تیرے سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے تو باب تفیل سے الحمدللہ ہم نے فی بنا لیا تو اب یہ جو تاہر لفظ ہے روٹ لیٹرز کیا تھے اس کے طاہ اور را یہ تاہر اس میں ہم فا این اور لام ڈال دیں گے تو آپ کا پیٹرن بن گیا فا زکرا یو ذکر زکر فزکر فزکر بالکرانی خا یخافو بات آ رہی ہے نا سمجھ تو زکر جائے گا نا آپ کو تو ان شاء اللہ تعالیٰ تین رول سے ان شاء بنا لیا کریں گے جی؟, جی اگلا ہے ہمارا یجا ہی دو. بنانا ہے ماضی سے مزارے سے؟, مزارے سے مزارے کی پوری کردان سے بار بار جتنی دفعہ آپ یہ ریپیٹ کریں گے نا آپ کو غصہ جب لگنے لگتا ہے نا کہ کیا ہے پھر آپ کو آئے گا آگے نا سمجھ ورنہ یہ نہیں آئے گا تو مظاہرے صرف حاضر کے سیحوں سے اور حاضر کتنے سی چھ میں سے پہلے سے بنانا ادھر ہی کر لیتے ہیں ہم اسٹیپ نمبر ون مزوم کریں کریں پیش والے مزوم کیسے ہوتے ہیں پیش کو جزوں سے بدل دیں علامت مظاہرے ہٹائیں پھیلے مرتے اور پڑھا بھی جا رہا ہے جاہد کا کی کیا مان ہے تو جہاد کر ٹھیک ہے یا دل کفارا ول والمنافقین جاہد ہے نا اب اس کو ملا کر پڑھیں گے شیر کے ساتھ جاہدل گفارا والمنافقین ٹھیک ہے نا کافر اور منافقوں سے جہاد کریں قرآن مجید میں سب ملے گا آپ کو جی اگلا باب ہے تفاعل. جی معاویہ واؤ کافلام بابا جی بنانا ہے ماضی سے مظاہرے سے مظاہرے سے مظاہرے پوری کردار سے يتوقل. جی حاضر کے چھ سیکھوں سے اور پہلا ہے جی مزو کرے پیش جو ہے وہ ساکن ہو گئی علامت مزہ ہٹائے مرت یار پڑھا جا رہا ہے پڑھا جا رہا فتوکل فتوکل اللہ فصل پر بھروسہ کر جاہد میں جیم ہا اور دال کی جگہ پر فا اور لام ڈال دے تو بن گیا فا فا ٹھیک اور یہ واؤ کاف لام کی جگہ فا لام تفا جی اگلا باب ہے ہمارا تفاعل, تفاعل, اسی سے ڈائریکٹ بناتے ہیں ہاں جی حاضر کے سیکھوں سے بنے گا تطفا مزوم کیا لام گزار ٹھ پ بھی آپ لا سکتے ہیں خا سواد بھی یعنی اس کو ہم اس طرح لاتے ہیں نا یہ تعارف کا لفظ ہے نا تعارف تو میں کہنا چاہتا ہوں تعارف کر تو کیا بن جائے گا تعارف رف اگلا باب ہے اختیال روٹ لیٹرز ہیں میرے پاس غین نون اور میم ان کو ہم نے ڈالنا ہے اختیال میں غین نون میم جب بابے افتیال میں جاتے ہیں روف مادہ ڈکشری بتاتی ہے اس کے معنی ہوتا ہے غنیمت جاننا غنیمت سمجھنا ٹھیک ہو گیا خنیمت سمجھنا ساکب فیل ایور بنانا ہے میں نے مزارے پہلا سیکھا ہے تغ تنی منہ اوکے تخ منہ بنوائے مزوم کریں اسٹیپ بولا کریں پیش والا مزوم ہوتا ہے جسم کے ساتھ اللہ مزارے ہٹائے لے جی فیل تیار ہو گیا نہیں پڑھا جا رہا بلائے حمزت الوسل کس کے ساتھ آئے گا زیر کیونکہ اس کا اصل حمزہ تھا نا حمزہ وصل تھا نا اس کا وہی واپس آ گیا یہاں بھی اختنم اختنم کے کیا معنی ہے تو غنیمت جان تو غنیمت سمجھ اللہ کے فرمایا اختنم خمسن خمس کہتے ہیں پانچ پانچ کو حنیمت سمجھ قبلہ خمسن پانچ سے پہلے اختنم خمسن قبل خمسن. پانچ کو پانچ سے پہلے حنیمت سمجھ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلوب ہے عرب زبان کا کہ بات کو کس انداز میں کرنا کہ توجہ حاصل ہو جائے جس طرح تھا یَتَوَالْمَیْتَ ثَلاثَتُن بڑی دی نا حدیث کے پیچھے تین جاتے ہیں سب توجہ یہ تین کون یار پھر بیان کیا گیا اہل و مال و عمل اب کہا استنِم خمسن قبل خمس پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت جان سب توجہ کہ پانچ کون ہے جن کو غنیمت سمجھنا ہے پانچ کون ہے جن سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے اپ نے فرمایا شباب کا شباب کا اپنی جوانی کو قبل حرم ایک بڑھاپے سے پہلے اپنے بڑھاپے سے اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان آج جوان ہے تو یہ غنیمت سمجھ کل بوڑھا ہو جائے گا پھر کہہ گا یاد ہی نہیں رہتا جی کچھ صحیح سودا نہیں یاد رہتا تو گرامر کے قواعد کہاں یاد رہیں گے سیدھی سی بات ہے تو جوان ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے لگے جس سے پہلے کہ تیرا بڑھاپا آ جائے اور پھر تو کچھ نہ کر سکے دوسری آپ نے فرمایا صحت آپ اپنی صحت کو قبلہ سکمک انی سکیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب کہ ان کی قوم نے کہا کہ چلے میلے پہ تو کا اپنی کو حنیمت سمجھ قبلہ سکم اپنی بیماری سے پہلے آج اللہ نے صحت دی ہے تو ہنیمت ہے کل کو بیماری آ جائے گی پھر بندہ کہتا ہے یار میں کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بوڑھے بھی اور بیمار بھی اکثر میں صبح کلاس پڑھانے جایا کرتا تھا فجر کے بعد تو گلیوں سے گزر کے جانا پرانی بات ہے کافی تو میں دیکھتا تھا اکثر صبح ہوتے ہی گھر والے جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کو بیماروں کو گھر سے باہر رکھ دیتے تھے شام کو اندر کر دیتے تھے یعنی وہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ انسان کچھ کر نہیں سکتا تو آج صحت ہے اسے غنیمت سمجھیں اس سے پہلے کہ کل کو کوئی بیماری آ جائے اور آپ کچھ نہ کر سکیں تیسری چیز آپ نے فرمائی و فراغ کا اپنی فرصت کو قبلہ شغلک آج کیا شغل ہے شغل کسے کہتے ہیں مصروفیت اپنی فرصت کو غنیمت سمجھ اس سے پہلے کہ کل مصروف ہو جائے فرصت ہی تو نہیں ہے آج کل ہے کوئی ٹائم مرنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس تو آج کل تو کہتے ہیں نا برن دا ویل نہیں جب آتی ہے نا موت تو ٹائم نکال لیتی ہے آپ کے پاس نہ ہو ٹائم ٹھیک ہے بڑا بولتے ہیں جی. ہر کوئی مصروف ہے آج کے دور میں ویلے مصروف بہت ہے ٹھیک وہ میں نے ایک پوز دیکھی وہ بائیک بڑی تیزی سے جا رہے تھے وہ ہے نا کہا یار ہم جلدی کس بات کی نہ ہمارا کوئی کام ہے کاروبار ہے نہ ہماری نوکری سام جلدی کس چیز تھی ٹائم نکالنا ہے یہ نکالنا پڑے گا ٹائم آپ کو فارغ ملے گا نہیں آپ نے نکالنا ہے اوکے جی پھر آپ نے فرمایا گنا قبلہ فکرک اپنے غنی ہونے کو اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے اپنی زندگی کو حنیمت سمجھ اپنی موت سے پہلے المنافقون میں یہ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ وہ انفکو انفکو مما مم رزک ناکلی الموت فی البی لولا خرطنی خرچ کرتا تھوڑی سی محلت دیتا تو میں کرتا اور کاروں میں سے خیر اللہ کے ساتھ خیر اللہ, اللہ ہرگز محلت نہیں دے گا کسی جان کو ازا جا جب اس کا وقت مقرر آ جائے گا والبروں میں ماتامل اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو اسے ہے اگر تم مہلت دے بھی دی جاتی نا تو کرنا تم نے یہ کچھ تھا ٹھیک ہے تو انتظار جو ہے نا یہ کرنا چھوڑ دیں انتظار فرمائیے اب تو ختم ہو گیا وہ ایک وقت ہوتا تھا پاکستان انگلینڈ کی سیریز کہیں انگلینڈ سے آیا کرتی تھی پی ٹی وی پہ تو وہ اسے کا ایک گھنٹہ وہ لائیو دکھایا کرتے تھے اور وہ رابطہ ہی نہیں ملتا تھا ان کا آپ <ساضح> جس دور میں بیٹھے ہیں نا وہ کوئی اتنی پرانی باتیں نہیں ہیں کیا <ساضح> آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کچھ ساٹھ ستر سال پرانی باتیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا یعنی باقاعدہ رابطہ ٹوٹ جاتا تھا پھر انتظار فرمائیے آتا تھا لکھا وہ پندرہ بیس منٹ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں انتظار فرمائیے فرمائے جا رہے ہیں فرمائے جا رہے ہیں اور کب جڑے گا رابطہ اور وہ ایک گھنٹے کی ہے لائیو ٹرانسمیشن دیکھیں گے اب آپ دیکھیں دنیا کے کسی خطے میں میچ کو لائیو مل جاتا ہے انڈیز سے تو میچ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا ریڈیو کمنٹری آتی تھی صرف جب بھی کبھی ٹیم جاتی تھی نا کی تو وہ صرف ریڈیو کمنٹری آتی تھی وہ بھی ٹائم بھی ایسا رات کو ٹرانسٹر ساتھ رکھ کے سونا مطلب پتہ نہیں کیا بننا ہے کیا نہیں ہونا ہے اور پتا بھی نہیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا آخری بار شوق اس طرح ویسٹ انڈیز کے سمندر میں کی حدیث ہے امام حاکم نے اسے جو ہے وہ کیا ہے اور ان کی شرائط آپ کو پتہ ہے بخاری اور مسلم کی شرائط پر ہے اکثر اسٹوڈینٹ پوچھتے ہیں کہ جی, آپ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کی سنا سنا تو کوشش میری یہی ہوتی ہے جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے کوٹ کروں وہ اتھینٹک ہو تو الحمدللہ للہ تقریباً اتھینٹک ہیں کوئی اگر ایسی ہوتی ہے ایک حادیث جو زوف کے درجے میں آتی ہے تو ہم خیر ظوف ہمارے نزدیک جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہو ٹھیک ہے نا وہ تو متحسین کے معیار پہ نہیں اتری نا ورنہ پتہ نہیں بات صحیح ہو سکتا ہے لیکن بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اتھینٹک روایات ہیں وہ اکثر کوٹ کی جائے جی تو اختنم میں ہم فا لام ڈال دیتے غین نون میم کی جگہ ٹھیک ہے تو کیا بن گیا جی افتا Il. تو افتا بن گیا اسے فیلمر. ہاں جی انفیال سے اسی پیٹرن پہ آپ کر لیں انفائل انفیال سے انفائل ہو جائے گا کیونکہ دونوں کزن ہیں نا افتاع انفائل ہاں جی استف آل سے غا اور را روٹ لیٹرز ہیں ساکیب استفال بنایا ماضی مزارے دوبارہ دوبارہ دوبارہ, دوبارہ, دوبارہ آسک اس کا بھی غلط کر رہے ہو اس تغفر یس تغ فی رو ہاں جی فی امر بنانا ہے ساک مزارے سے بنے گا حاضر کے پہلے سیکھے سے بنائیں گے تس مجزوم کریں علامت مزہ ہٹائیں حمزت الوصل واپس لے آئے استغفر تو معافی مانگ سب بحمد ہم ربی کا واہ حمز الوسل وسطرنا ہو کہاں نہ طواب ٹھیک ہے نا اور تو معافی مانگ اس سے بے شک وہ تواب ہے اچھا جی اب یہ ہمارے پاس فیل ہے میں نے بچایا نا تو اس میں ہم کہاں کہاں رکھنا ہے رکھنے غنفارا کی جگہ پر فا لام کیا بنا اس تف عل اس تف عل اس تف علم ہاں جی ذرا ایک دفعہ پڑھ ہیں سارے فیلے امر جو بنے ہیں فا ان لام رکھتے ہوئے تاکہ سب کے صحیح ہو جائیں ہاں جی افال سے اف عل تفیل سے فا مفا سے فا تفاعل سے تفاعل تفاعل تفاعل سے افتعال سے افتعال انفعال سے استفعل سے عل آخری کالم ہم اب بس کرتے ہیں فل اس کے بعد جو دو کالمز ہیں ان کو کل کریں گے ان شاء اللہ آج کا آخری کالم آ رہا فیلے نہیں کا فیلے امر فیلے نہیں یہ الگ سے کوئی فیل نہیں ہے آپ کو پتا ہے نام دے دیے گئے ہیں بس انہیں کیونکہ یہ اسپیشل ہے بنتے مظاہرے سے دونوں چاہے فیلے امر ہو چاہے پھیلے نہیں ہو فیلے امر صرف حاضر کے سیکھوں سے بنتا ہے جبکہ نہیں تمام سیکھوں سے بنتا ہے لیکن فیلے نہیں کے لیے بھی زیادہ تر حاضر کے سیکھے استعمال کیے جاتے ہیں اور سمپل سا اصول ہے لا ناہیا لگا دیتے ہیں شروع میں اور مظاہرے کا جو پہلا سیکھا ہے نا اس کو مزوم کر کے رکھ دیں ٹھیک ہے مظاہرے کا جو پہلا سیکھا ہے ہر باپ سے حاضر کا کیونکہ حاضر کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے لا کے بعد فیل مزارے حاضر کا پہلا سیگا مزوم کر کے رکھ دیں گے تو فیل نہیں بن جائے گا افعال سے ہے نا یفعلو سے تف بنا تفعلو سے پہلے لا لگائیں لا تفعلو بن گیا اور مزوم کریں تو لا تفعل لا تفعل لکھ لیں لا تف لا تف جی تفعیل کا کیا بنے گا لا تفا لا لا مفاعلہ کا لا تفا لا طفا ال تفا ال کا لا تفا لا تتا اچھا آپ یہ دیکھیں وہ تتا والے ہیں تو ان میں سے آپ کو قرآن میں اکثر جگہ پر ایک تا نکلی ہوئی ملے گی یعنی لا تفا ال پیٹرن پہ زیادہ ملے گا آپ کو قرآن مزید لیکن آپ اوریجنل لکھیں لا تفا ال اور آگے سلیش کے ساتھ لکھ دیں لا تفا ال ہاں یہ تفاعل کا لا تتفاعل یا لا تفاعل افتعال افتعلا یفتعلو تفتعلو لا تفتال اس طرح کر لیا کریں نا ماضی بنائے مزہ بنائے مظہرے کا حاضر کا سیدھا رکھیں لا شروع میں لگائیں اور پہلے سیگے سے بنانا ہے تو اس کو جزم دے دے جی انفعال ان فا ینا تن فا علو لا تنف عل آخری باپ استفال اس تف الا یس تف او تس لا تس لا تس تو الحمد جی ہم نے جتنی محنت کی تھی وہ اس کاغذ پہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی اتر گئی ہے اور اب آپ اندازہ کریں ان سے پوچھیں جو بیٹھے ہیں دو ہمارے ساتھی کہ یہی چارٹ ابواب کو پڑھنے کے لیے ایک لیکچر میں کروایا گیا تھا تو کیا سیچویشن ہو سکتی ہے آپ کی آپ کو تصور کر سکتے ہیں اور ہم نے بھی ایسے ہی پڑھا ہم نے بھی بابوں کو ایسے ہی پڑھا ہے اب یہ جو اگلے دو کالمز ہیں نا اسم الفائل فول کے ان سے آپ کی اردو ایسی نکھرے گی ایسی نکھرے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہ اسم اسم الفاظ یہ ہوتے کیا ہیں ان پہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بات کریں گے سبحان کے اللہ عمدہ اشد والا استفر کا